اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنی فضل سے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے